اگر کسی نے جبرن کسی عورت نال زنا کی ان دی سزا دس سال اگر کسی جانور نال کیتا ہے, یعنی کھوتی کوتی تھی سزا دس سال یعنی تے قانون عورت دے کھوتی برابر توجہ نہیں فرمائی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 وہی لانتی قانون چوڑیاں لگا جس قانون نے مسلمان دی بیٹی جانور کوتی برابر کا درجہ دتا ہے لکھ لانت کیا اللہ رسول دا حکم اللہ رسول کا قانون کی رب کے قانون مسلمان تی اور برابر کیوں نوزو بلا مسلمان تی کھوتی جانور کے برابر کیوں مسلمان کی عورت کا رتبا چلتی کوئی نہ بولو بولو ہائے پاک نے فرمایا سو عورتوں ننانوے دودھ جان گیا ایک جنت جان آج بے وقوف قوم روزانہ جلوس کڈی کھڑی ہوگی خواتین حقوق کمیشن مول بھی ہمارے حقوق کھا رہے ہیں. لڑی اور اخبار لو ح انگریز آخیا انہیں آلوجا بختالیے میں تینوں حق دے سا بھائی کھوتی آہا ہاہا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے اور کبھی اے ہوئی عورت حور دا مقام رکھ دی سی جنت دیاں حوراں دے بارے مولا قرآن اج فرماندا حورم مقصورہ ذو فلخیم جنت, دیا ہورا جنت دے پاک بلار پورتی انہوں نے سا محل بند رکھیا ہوا جی میں جنت دی ہور بلاری نہیں بند گھر پئی ہے تو ہور खुदा दे बंदे मुसलमान की धी बहन का मकाम जन्नत हूर दे नाल ता करके रब ने इन फरमाया करना फिर बोयू तो खुला तुस अपने घर में जावो پختالی نقام پسند نہیں آیا اللہ تعالی سونا رب فرما سونا فرما د جہ کے حصے ہور آیا ان پہلوں حورا نہ کسی बंदे हाथ लाए ना किसी जिन हाथ लाया यो हुक्कम अल्लाह तला हूरा वाला तेरी साड़ी धी बहन उतारे सा शरीत फरमा है मेरे सोने लगी फरमाया है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 بلکہ غیر جس جگہ بیٹھی ہو جنہ چر جگہ ٹھنڈی نہ ہو جائے انہیں اس وقت تک مسلمان بندہ اس نہ مسئلے سمجھانے سمجھا کوئی نہیں ہن وقت والی بنیاں کون کہ نہیں باندھ ہن بابا کلوندیا ووٹاں کلوتی ہو بھی جامیاب مرو پتہ نہیں تو کی سمجھنا پڑ جی نیو رو موڈیا تڑھی فر فر باندی نہیں اال دیا کانگڑا کھلو جی کھوڑی تال لگا اتوں لکھا ہوتا امیدوار میں لاہور گیا شالامار بار اتنے ویخیا ای سال دکھڑ لکھا کھڑا امیدوار میں ہاتھ چڑے میں وہ لا پتا نہیں کہڑے پاس زلد لاؤن یہ ای سال والی والے امیدوار ہے وہ میرے رب کھوتی چ بن گئی عورت رہی ہو قسم خدا کر کے اللہ جنوں مرد آکھے پردہ کر گھر آکھے چھے جامر موڑی پتا نہیں کس موڑ بھی مسئلے سونا ہے اصل نہیں باندیاں وہ عورت نہ سمجھی کھوتی جنوں مرد آکھے مر پردہ کر وہ نکر کھوتی عورت نہیں عورت ہوے اندر بولے میں پردے بچ بوا سناو گل عورت کی گل نہیں مادر ملت اسلامیہ طاہرہ آئشا صدیقہ سناو جہی گل کدی نہ سنی ہوئی ہو سن لیا سکولی خندی امہ در ملت آدھے جی فوٹو چوک کے ٹنگی وہ کنگڑ جی چاٹ اتوں تک کھلیا کدی اگریزوں کبھی کسی بیٹھی ہے مادر ملنا مادر ہوئے تو نسا لگو گیر مند ہو سکتی بلرگ فرما کڑی ہوں اثر ہوں بچیا جی دھیے ماں محمد ماں نہیں جائ ماں ہو گولی مار کے سٹ دیا اے مادر ملت نہیں مادر ملت مادر علت مادر ملت سا مادر ملت خدیجہ سا خدی یا کبرا اما صدیقہ سا سمان دی گل سن مشکات شریف دی حدیث مشکات شریف دی روایت اما آئے شا کا فرماندیاں نے جب میرے حجرے کے اندر نبی پاک دفن ہوئے کی مطلب جی روزہ رسول لاہنے اما ام آئے شا سدی کا حجرا سی اے دے اندر ہلور سرکار جو ہوئے دفنائے گئے لے ستی کا وسال ہوا اتنی دفنا اماشا سیک فرما دیا لے جب میرے سو حجرے دے اندر نبی پاک دفن ہوئے لے میں پردا منہ دفرن بغیر حجرے سا میں جی سمجھتی میرے شوہر دفن ہوئے جب ابو بکر دفن ہوئے میں منہ دے پردے تو بغیر جاتی سا میں سمجھتی میرے باپ دفن ہوئے لے فرمایا جب عمر بن خطاب دفن ہوئے میں منہ کا کپڑا پار کے جان میرے عمر تو ہیا جیتا پیا بول سبحان اللہ ہوں کوئی میں سوال کرنا کوئی مائی دلال مینو قرآن و حدیث جو کٹ کے وکھاوے کہ اللہ فرمایا ہوے قبر والوں تو پردہ کرو یہ مینو کسی تھان تے اللہ فرمایا ہوے قبر والی عمر <watering> <tots> دفن ہوئے جیسا اج دیا بخشا والیاں پہ جا ساڈے پترا وی بہ جا کے مر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 پھر وہ قبر دفن ہوا فرمایا میں لیڑا موتے لے کے جی سر عمر تو ہیا آ شریت مزاق فکر ہے جیڑی آدھی ہے پتر سارے پتر ورگا بہ جائے کوئی لگا بلے بلے, بلے بلے بلے بھائی مڑت پردہ کسے تو ہو جائے نا کیونکہ کوئی پتر پیمر ہونا کوئی برا دی کوئی شوہر دی کوئی باپ دی کوئی مامے دی کوئی چاچے دی مڑت کھلے کھاتے کام کھلی بابا کو سمجھ آئی کوئی نہ <سؤال> <سؤال> اے ہے عورت, عورت اندر پیا بولے رب نہ ہے جا حکمال ہی نہیں پر عورت کا ہیا اندر تقاضا میں پردہ کرا سجنا بزرگ فرما نے پران کی جان بابا فرید دے آستان فریدستان گئے جی اب بابے دی نگری ویکھی جی دے دربار شریف دے نال کے پرا وڈا واجرا بنیا کھڑا تے تو دے قبر شریفان نے کدی ادھر بھی گئے جی انہوں نے نال کبے ہاتھ پرلے پاسے वो अंदर जाके कभी वेखिया जे कि नुक्कर कपड़ा ताला है।, है, है, है, है, है, है कबरान दे किबर نہیں نہیں تو نہیں سمجھے اندر یار اندر موج دریا ایک نکر کپڑا تانیا کھڑا ہے مستورات بس گل بن گئی فرید حیرت والا سی بابے فرید لال او حالے تک قبران چھپائی کھلے دے ہوں تو آپ سمجھ لے جنہ دیاں بیبیا دیا قبر خیر نہیں ویک سکتا انہ دیا بی نو نا دے سکتا وے کہ میں آابے فرید وا تو بابے فرید آ سر آم لگے انبر پی لکتی ہے سکول پی جی ان دی قبر بھی لکتی ہے دفتر پہ جی ان دی قبر دی بھی لکتی ہے جناب ووٹان سے کھلوتی مر <laughs> بابا فرید آنا میرے کو صحیح سوٹا کہ میں پھرنا وا تمجھ میں بابے کا ناراچا مارا پٹھا سیدھا تو بابا رضی تک بزرگ فرماندے اچھا بابا فرید سید تھی سن سن پتا جی کین دی اولاد پاک چونے؟ حضرت عمر اولاد نے اے فاروقی نے فاروقی اے فاروقی, اے تے فاروقی, اے تے فاروقی شرم حیات مئیت گھر دا تو سید پردہ توجہ نہیں ہو فرمائی गल मर्द प्या करना औरतू नहीं आंधे जिन्हों मर्द आखे छुप तो आखे ना खतरे ना मुता मसले समझ लगी जे कोई ना पर सुन ले अस इतना क्यों पहुंचे بلرگ فرماندے رہے کافران کی تات کافر کر چڑ دیے جران دا بیان یہودیاں پائی یودیات یودیات کافر بھی کر دیے نال گلا بھی کر چڑتی سکھاں دی مننے گا خالی کافر کروڑیا اگر جناب جی دی مننے گا خالی کافر کرنا کافر بھی کرنا کلا بھی کرنا دی کوشش مسلمان دی عزت کے جانے دا سارا ٹی وی تعلیم قانون سارا نظام جوڑا جس رننا بے حیا بن بے حیا بن مرد بے بےغیرت بنن رننا باہر نکل بٹکاری لگن مسلمان عزت تول جاوے گا بن جاوے گا جڑا ہو سی انگریز دا یار ہو سکی جا مند ہو سکتی محمد ربی کا گلام ہوئے گا بولو چا سبحان اللہ یو دلہ بناؤں گا وہ کوشش کرتا مسلمان جگرت گیرت ہی مسلمان دےوا رہے ہائے ہائے ہائے ہائے ادھر ویکو میں دعویت دلیل سونی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 اس دا مطلب جان جرم نہیں مطلب سمجھ نہیں میں سمجھا کیونکہ جی میں سمجھا میں کسی نہیں سمجھا نہ کسے سمجھنا मतलब यह वे कि अगर हुकूमत आ मां भैन कोई सुता हो जनरल करल एस पी डी एस पी उन्हों की मां भैन कोई सुता हो कुछ नहीं उन्होंने अम्मा पूछना अम्मा तू सुना ठीक है جی اما آخر ٹھیک ہے تو نہ آخنا مڑ بہت کیونکہ اور بھی حقوق ہیں توجہ نہیں فرمائی امر ہے کون سمجھ آیا ان تمہیں کسے سمجھایا ہے ان جیسمبلی میں سمجھا ان سارے قانون پاس کرنے والے سپیکر سارا سمجھ بڑی میں بھائی مہربانی سر پہن مہربان کھلویا جاتی سمجھ لو بھی قانون بنا لو اس کا مطلب تیرے ملک دا قانون ہے تھی لنگر کاؤ لنگر تو فارغ ہوا گے سوچا گے نا سارے ملک کا قانون شروع کا قانون ہی یہ جی اس قانون جنرل زیاد دور چدود آرڈیس کے تحت موقوف رکھ گیا موقف موقوف نس بنے سن پہلو چل رہا سر جنرل آرڈی نس بنایا آرڈی نس کے آر تحت ایک قانون موقف ہوا اگلا جاری ہوا ہوں اس کی شٹانی کی وہ بےمان سی کالا تجالی شٹانہ دا استاد سی امریکہ دا خاص ٹو سیٹ نے افغانستان امریکہ نو جناب غالب کر کے روس دی پوری کوشش کی تھی ہاں جی وہ سارے ہر پے جانتا سی اس بڑا دا کھیل اس حدود آرڈی نس آکھیا بڑھایا آرڈی نس آرڈی نس مطلب دنیا نہیں جاندی آرڈی نس کا مطلب ہوتا ہے لغت کی کتابوں میں لکھا ہے وقتی اور آرزی قانون سڈے نبی شریعت بکتی نہیں آرمی نہیں جدی آئی وقت لے کے خبر ہی کوئی حقیقت ہے حال دا پتہ ہی کوئی نہیں ملا بھی خنزیر کازی تارے رل کے بحال کرو آرڈیس بحال کروتری آرڈیس پہ آخنا یہس آخری سارے پاک نبی شریت آرڈیننس نہیں یہ آرڈیس آخنا کوفر سب نبی پران ہمیشہ قانون کوئی وقتی نہیں بیٹھے آرمی سمجھتے ہیں توڑ کے ایک پاسے رکھے پھر نو قانون چا مند آر بنا کوئی جرم نہیں ہوں میں پوچھنا وا میں کتے گائے اپنی مردی واسطے لڑنا ادما کے ویس لکھن کال ہے بابا یہ لڑتا اتنے مکھی کے کیڑے پہلے کیڑے مرد افسوس کتے री हुकूमत ना भी बिगारत की वो आखिरी मां जरा मरनी सुता हो गया कुछ नहीं आखना جان سب واستے بنایا انہی ماں تک بھی لگے گا بہن لگے گا سب دیا ماوا بہن مستشک حکومت باپ ہوندی ہے حکومت ہوتی ہے قوم کی تھان کی دھی بین حکومت دی تھی بہن میں تھا گل کرنا واجے ساری ماں ہوئے بہن دل ہو سکتا ہے وہاں بھی ماں بہن دال بھی ہو سکتا ہے پر وہاں کلیا سارے کٹھے ہو گئے اسمبلی والا ہوتا ہے محمد بخش فرمان بے گیرت بھی چنگا بے شرمی بے مرغے لو ساگ سروں کا چنگا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 یہ بھی آتی حقوق لو دو ہم بھی کچھ حقوق لو پہ وہ میرے مولا وہ میرے مولا کتے پال لے چنگا سہی ہوئے چلو کتا بن کلا جڑے اپنی ماں بہن دے راکے نہ میری راکھی کی کرن گے توجہ نہیں سمجھ جا کوئی نہ یہ اخیر اخیر قسم خدا دی سڈے دلے ہو سڈے بغیر ہو انجدا قانون تو فرون بھی نہیں پاس کیا ہونا وہ بھی آدھا ہونا مینو اپنی رنگ پر ااروں پچھا چھ گیا کیونکہ اب اگاہ جانے پہ ترقی لین اکیسویں جڑا آتا کوئی آتا اکیسویں سدی میں تیری سے دخل ہو رہا ہے کوئی آتا بائیسویں میں داخل ہو رہا ہے میں آپ تصاڑا مارو تو تھوڑو قیامت جا بڑو تاکہ جلدی ترقی تو کوئی نہر نمجا ادھر من بیٹھے ہوا ادھر اتات قانون قانون ساری کنڈی پی ہوں کافر تے چلن والا جڑا کافر قانون قانون چفر قانون صرف اسلام ہے کوئی قانون نہیں باقی سب تے بدماشی تے ظلم زلم دے تشدد دے طریقے تیرے ملک قانون ملک دے قانون کی دفعہ نمبر ایک سو ساٹھ کن دفعہ پتہ کی ہے ویکو قانون اگر دو بندے تو تے تو مائ پے کر دوں تم تو تو مائ مائ نہ لڑتے پے انج ان دو آدھا آن توں تجوا مائ مائن جو تو ت قانون کی ہے ایک مہینہ قید یا ایک سو روپیہ جرمانہ لا, لا, لا, لا. یہ دفعہ قابل سلو نہیں یعنی وہ سلاح نہیں کر سکتے جب پرچہ کٹی جانا ہے ہوں میں میں جب لڑ رہا ہوں صرف اچھا سفا نمبر تے اپنا دفا نمبر تین سو پی تین سو چوتی چو چو ایک چری چھو چاقو چھو چھوٹے ہو سوٹے دے ہون تے چنگے تگڑے پھر سزا او ہی تو تین تو واسطے بھی سزا تے چھریوں واسطے بھی سزا تے پھر سلاح ہو سکنی چوریاں کنچیاں مار کے تو سلا تمال بھیجو لانت آخو ملک پاکستان کے قانون پر خدا کی لانت نہیں جڑا نہیں لانت پاوے گا میری طرفوں دے تو لانت پاؤ مرو رب سونے کرو کیونکہ نالیا ہو رہا تو تو میں سلح نہیں ہو سکتی تے کیوں ہو سکتی تے تلح ہو گئی تو پھر ہمیشہ واسطے ویر مک جان گے महीना अंदर तूनो तू नीचे उत पीवे मुशक्कत मेहनत होड़े घर तो दुख महीना पूरा वेखे सिर्फ तू, तू तू मैं मैं भूल जा हु महीना सजा ना भुलेगा बहर निकलेगा लाजमान आदिया चाकू मारेगा چری مارے گا لڑائی نہ نم ہوئے گی فتنہ پائے گا مڑ ساڈے والے مڑ کھینچی تو ہی جیسے کھدی جا گے تو مڑ نہیں جا گے چاکو چاقو چری سلا کیوں ہے اس واسطے کہ چاکو دا زخم کہڑا چھتی میٹ جا ہے آخر مہینہ تو لگنا ٹیسا نکلنیا ٹیسا نکلنیا تو انہیں نکلنی آخر آن. آن. آن. ہے جنہیں ماریا میں لڑائی میں بھی تو بدلا لوا ادھر سلا اے نکلنی اندروں معلوم ہو رہا ہے قانون نہیں ملیور سان برباد کر لڑا بڑھاو کا طریقہ قانون وہی ہے اللہ نے توجہ نہیں فرمائی جا بول سب نا سد کے جا یہ ہر قانون وہ پورا ہی بنیا چلتا پیا پی حفاظت پہ اندی خلاف بولو دہشت کر دے کتنے باغ اندر سٹو چیلین سٹو مار دوں پیا بولتا قسم خدا کفر کانون کفر کا مسلمان نہیں لڑتا میرا پاپ حسین نے پیاسی جنگا کی اسلام کی سلاحتی ہے یو پی چل رہے وہ بھی دین لڑیا وہ جب کفر لڑائی ویے گا کافر کرے گا معلوم ہوا جہے کفر قانون لڑ رہے کافر نے جڑے جڑا یہ دسا دیکھا دے, کر او کافر کھلے دے،, دے ہیں وہ بھی کافی بڑے پڑے مسلمان وہی ہے جا اسا سجر میں کافی ہے پر جب نبی قانون کی گل آئے کہ ساجا سر اولاد قربان نبی قانون تہ گئے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 برا مر گیا پیو مر گیا چوڑے د جو اپنے آپ پوسٹ مارٹم کون کردہ چوڑے بورڈ بنا پے کیوں آخ انگریز قانون بنا دتا چوڑھا چوڑا بایا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 مر بندے کسی د مرے اگر کوئی جا کے منہ دے تھڑ مارے اگلے کی کریں گے بولو اچھا اپنی برادری کا ہوسلمان ہوی منہ تھپڑ مارے برداشت نہ ہوتل تک نوبت پہنچ جائے سارے مرے نیا مارنا تے چوڑے ہے انگریز ہے میرا چوڑا تھوڑے مرے لوں. ٹوکیا وڈے گا تے قوم آخیا اتھاو گے بھاوے ساڈا پیر ہودم تارک جان دے آدم تارک قتل ہو گیا وہ پوسٹ مارٹم کہ نہیں سا خون شا شا پا اگر اسے آزم تارک جین دے نو کوئی اسک جی کی کرنا ٹنگ لینا سی اچھا شیعہ ہاتھ لاوے تے تو جاوے جا تے چوڑا آزم تارک دی کھوپڑی رکھ کے ٹوکا مارے سینے رکھ کے ٹوکا مار گندی کلاشر لے کے باہر کھلوتے ہو ہمارے پیر کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے ساڈا پیر چوڑے دے ہتھوں نیتر پیا کھانا ہے مرن تو بعد باہر انتظار کر رہے ہیں پیسے بھی ہتوں دو گے ہوں کام کن وی کا بن چکی ہونی ساڈے نبی سرور نے فرمایا میئر کا جگہ ہالی لے کے جاؤ پہل نہ دولو تکلیف ہوئے ہوئی سونے نبی بھی شریعت فرما مردے نیا ہاتھ ہولی ہولی پہ تردیا یہ قوم جی جی تو جگ کے مردے والے کون مور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 परूर हाथ ना की है जी परचा नहीं होना मैं तो, तो पूछना एक बंदा सामने बंदे मार के खलोता परचा क्यों नहीं होता जिना चेर पोस्टमार्टम नहीं बंदा सामने खलोता मारा परचा कि मरने सुती बिरादरी <laughs> तू हाले भी मेरे ख्याल देखने दाल के दे ख्याल बैठा हो गया بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک کترا خونا نکلا ترقی ترقی شور شور سکول لکھ لانا چڑیا سورڑا بڑا چھڈیا سکول نے پیسے دیتی آئی آدھا ملا تھلے بن جانے پڑھائی سکول ہاتھ نہ آتے آو وڈو ٹوپو شاہ بات اور کر دس ہوئے گسل دینا میے ترو نگا کر سکو کیسل دے کپڑے ستر تک کپڑا پاؤ ایخ لانا سوران سے جڑے بیٹھے پھر دے کچہ دریا پہ جنہ سورا دال یودیا کے پترا دال गले मर नहीं जाते इस जिंदगी मौत चंकी इस नौकरी कबर चंकी चंगा सी इस रोधी नालो। ये कानून है। मुला आजम तारकूल दो बंदी नंगा कराई खड़े चूड़ा कपड़े ला के आ सपना اور بریلویاں کا مولوی اکرم رزوی شہید ہوا ہلاک <صفح> ہوا مریا اور ساڈا مولوی اکرم ردوی شہید ہوا کہ نہیں ہوئے انہ بھی پوسٹ مارٹم ہوا کہ نہیں ہوا سڈیا اپنے سامنے ہوا ہائے ہائے आशिक रसूलू झूड़ा नंगा की खड़ाई आलमू झूड़ा नंगा की खड़ा मार मार के टोके व्डी चाई आखे जी कानून है जी कानून है तो अंग्रेज आखिया हम मां बहन कानून बनाओ जड़ा सुता होना क्यों उन्हें वेखिया पिछों एडे एडे कानून सुलम दे سارے سور میرے قبول چیتے ملا بریلوی دو بندی بھابی سارے جہاں بنو دسی تیرے ماسڑوں نگا کی کھڑے نے موے نگا کر مدا سک کے اتوں کٹی چاہ آ چوڑا وہ تینوں عبادت لگی وہ تینوں مستفا کا قانون لگا توجو نہیں فرمائی وہ تینوں کرلوم ہوا یہ ٹکڑ کی لڑائی ہے ختم تو لڑائی ہے مردے نٹاؤ دے ہاتھوں اتفا کے बरेल खत हों जना तो बाद दुआ नी मंगनी हथ के चुकी खाया असा तेरे जरावे चाह नहीं तेरू पता नहीं मैं क्या उतरी दा रब तो मंगन तो रोकना पा توجونی ہو فرمائی روکنا کہڑے کم تو پیا اس وقت نہیں ہے ہسپتال چنگا وہ سمجھا جا چوبیس لکھا کھڑا بار چوبیس گھنٹے سروس ایمرجنسی وقت کھلیا بارڈا لے مریض واسطے چوی گھنٹے ہسپتال مصیبت ہر ویل محلہ بھی ہر وقت محل کھلا ہو پرچے پرچے کا کوئی چکر نہیں اصل انگریز دا مقصد ہے نو میں چوڑے دھوں مرا ما, دے مرے نلیل کرا ما, تے بدلے لوا وہ سلاحی اجوبی والے وہ توجہ نہیں وہ نو کافر کر میرے ظلم کفر یہ دو قانون آخ گے تے آپ کافر بننگے اور رب فرمایا کافرانے سنو ایک ہو گیا ہا جی حج تو جانے کی عمر ہے رحمت نہیں رہے گی ساڈا کیلندر اقبال فرماندہ ہے زائری میں بابر سے اقبال یہ پوچھے کوئی ظائری میں پابر سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تو ہزم زم کے سوا کچھ بھی نہیں جی جب واپس آدھے رہے نا ایک پنڈ دی ایک ٹی وی رنگ پتا کی آخر گے چوم مین یہ عام ٹی وی نہیں روزے دال لیا اے معمولی بھی سی نہیں تینوں کی پتا ہے کی شان ہے یہ کابے کی کچھ کا چریدا <laughs> میرے مالے تا کر کے ہوں جب حاجی مار دینا پتھر پشتان تو اگو ہستا ہے ہستا وہ بےلیا مارنا دیکھے <laughs> ہی نہ عزت لٹاوے پر پیسہ تو کماوے دفتر جاوے ہر پاسے کلینڈر بنے جی وہ نو رکھ لے لمیا سبحان اللہ نہیں بولی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 کنجری ستر سال دی مری کافرا شینی جڑی بھوکے، انج بھوکے کے دائی خدا دی او میرے مولا بتی بال کے تے بتی بجا کے سو لگا ہے زالما کی زلم کماؤ لگا ہے وہ مرے تے خلا پورا کوئی عالم دین کوئی ن... ولی اللہ دا مر جائے کبھی بیان سنے جی خلا پورا نہیں ہونا معلوم ہویا یہ ہے ہی کنجر نے تے یہاں دے خلا بھی کون سمجھ لگی وہ نہیں لگی ہے اچھا یہ تے شعور والے میں وے شوور والے حکومت تعلیم یافتہ آٹھ افسر بنتے وے بے شور نے چھوٹی تعلیم والے ہاں میں نکتا سمجھاوا کہ اصل تو واقعی ہر پاس ہر گل کا کی منی اور جو انہیں آخیا تھا من من کی اور منیا رسول جہا ہے وہ سارے واسطے کچھ نہیں ہے ایمان تھی یہ دسو ہوں میں خدا رسول کا حکم پہ بیان کرنا شرم بیان کرتی ہے کوفرت خلاب خلاف بولیا کوفرت کی مخالفت پہ دسنا تیری حکومت دملے ایسا بھی گوارا نہیں ہونا وہ بس چلے میرے پرچا کٹ کے مدر کر دیا یہ تو میرا رب جا بس چلن دونک میرا ایمان ہے تیلی سب جگلی بھی لے دا ہر کوئی, کوئی نہ केुकम के मनसूबा कि साजिश के, दा के, दी के दा सारा ड्रामा कि दौलत भी लगती है बोलो खाली सकूल नहीं जे मलवंड हूं मदरसे ने ना यू पैसे चलते हैं कंप्यूटर मुफ्त है, मौलवी प्या खीदा मौलवी जी तू कंप्यूटर बन जाओ प्यूटर जानना है ना? जो कंप्यूटर रखे उर तो शायी ना आ सकती लिहाजा मौल भी ओ, जो असे भर पिछ बटन दबावे तो सही फतवा देना दूजा नहीं देना यू आदम मौल भी कम, मौल भी नहीं मौल बीप्यूटर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 دے مدر ساری کتاب پاکستان و جرنل سائنس میں پوشڑ دینا نہ پیر دینا تک کٹھے ہو کے میرے ملازمت پہ آؤن میں آؤ پتر آؤ آج سات کٹھے ہو میرے خلاف میں آ اللہ تو سا پانچ سات فکیر کلا کا سی دسدراد گا برالیاں شوکت سیالوی خانوالا جناب پتہ کی جناب پروفیسر سہی دسد فلبادا یہ سارے کٹھے ہو کے منادرا فکریا سا پوشن روزانہ پیر دتی کڑا چشتی میں دینا کی لکھا کھڑا ہے پاکستان دا مطالعہ سنو کہ بغیر یہ مطالعہ ہو چنیا جی سفا نمبر ایک سو دس حضرت جی پڑھ لو گے نظر دا مسئلہ میں تب کوئی ہے ان جیڑا جڑا پڑھ سو اچھا اعتماد کر جاؤ گے یقین کر جاؤ گے چلو ٹھیک تفریح اور دلچسپی کا سامان تفریح اور دلچسپی کے لیے تقریباً ہر گھر میں ریڈیو ٹیپ ریڈیو ٹیپ ریکارڈ اور ٹیلی ویژن موجود ہے جن کے ذریعے آدمی گھر بیٹھا تفریح اور دلچسپی کے پروگراموں سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اب تو وی سی آر کے ذریعے ادھر دیکھو پکی گا لکھا ہے امریکہ والا ہے کیے ڈیے بلے بلے بلے بلے اٹھے انجنے نے حملہ ہو گیا دلیر میرا وقت نہ آئے ہوگا تفریح اور دلچسپی کا سامان وہ کمپیوٹر کا پیچھے بٹن دبائے دبا بٹن دبیچا تو مفتی فتوا کی بند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 تفریح دا معنی ہے دل خوش کرنا دل چسپی دا معنی ہے دل لگ جائے فلم ہے اور فلموں چ ہوتا ہے عبادت زنا دعوت زنا کا طریقہ جنا دے گر ننگی جفی پی پی چمی چٹاکی پی ہوں لمی پی پی تھلے وڑ رہا ہے اتوں چڑھ رہا ہے سارا کچھ ہو رہا ہے ملا کی پایا کدن دل, دل خوش ہو رہا آڈے جو چھٹ کے پڑے جلے لکھا کھڑا ہے تنظیم المدارس تنظیم المدارس مدارس اہل سنت پاکستان یہ اہل سنت نہیں انہوں میں اہل ساستان کیونکہ دلے بئیمان اہل سنت نے کوئی اہل سنت کے ساتھ ان کا تعلق نہیں اہل سنت ہے امام احمد رضا امام احمد رضا اہل سنت جرا فرما ہے گیا مسلا دربارے دربار پوچھو جب جی لانت کن لے کے آئے گی فرشتے کنی لانت پھاو گے تو رب کن لانت پھاگا ایڈی گیرت والا جڑا امام وہ امام اہل سنت ملاج امریکہ دے ٹٹو کمپیوٹر بٹن دبی آتے آن دینے دل خوش پیان دے مسلمان دا تے دل سڑ دے عزت روٹی چے برائی ہوئے بے غیرتی پی ہوئے مسلمان دے دل سڑ دے آن دے ہیو میں مات چھوڑا میں مار چھوڑا خیرت تو قتل ہو جان دے نہیں پرے لانتی دلے دل ملانے جڑے آن دے نہیں سارا دل پیا خوش ہوتا ہے تو قوم دے بالا نو پڑھا تفریح اور دلچسپی کا یہ سامان ہے سجڑا معلوم ہوا باقی یہودی بئی مان لے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 چا جا تعلیم آخ کا کافرے غیر مسلم دار اسلام تو خارج ہوں پوچھ کیوں اگریزی زبان زبان کسی قومتی جیسے گلان کرتے ہیں ہاں وہ چنیا گلہ بھی ہو سکتی بڑیاں بھی ہو سکے پر انگریزی تعلیم کنوں آخر نہیں جیڑی انگریزاں تعلیم بنا کے دینی او وہ بھاوے اردو ہوے بھاویں فارسی ہوے میں پنجابی ہوے بھاویں عربی ہوے بھاویں انگلش ہوے جاساب چوڑ کے دن گئے جہیا با جوڑ کے دے دونگے وہ اپنی تہذیب اپنا طریقہ اپنا کوفر اپنی پلیتی دوسری قوم مسلمانوں پاؤن دی خاطر او تعلیم بڑھا گے وہ آخان گے انگریزی تعلیم جیسے دی تعلیم سکھان دی تعلیم ایویں قوم یہ اگریز جی تعلیم بنا وہ انگریزی تعلیم ہوے گی سجنا وہ بھی پڑھاے وہ بھی بنا ہے شیا پڑھاوے شیعہ بنا ہے یہودی پڑھاے تو مسلم कि रह देगा अंग्रेजी तालीमे जेफर अंग्रेज बनाव मुसलमान अपन आदत पलीतिया देलावान खातर इस वास्ते जो काफर का तरीका कुफरे काफरों के तरीके सिखाव वाली तालीम भी ना ना ना कल रही दुनिया میں بھی پڑا ہوا پڑھی انگریزی انگریزی زبان دے فرق انگریزی تعلیم اور انگریزی زبان میں کیا فرق ہے انگریزی زبان جیڑی انگریز بول انگریزی تعلیم جیڑی تعلیم انگریز بنا کے دے فرمائی انگریزی زبان جیڑی انگریز بولریزی تعلیم جیڑی انگریز بنا کے دے اندو بھی کے ہے کہ نہیں سکول اردو نہیں ہوں جی میں کتاب تمائی ہے یہ اردو کی یہ اردو ایسی میں پڑھ کے سنایا لیکن بچ کی تعلیم یہودیت دیئے کتاب اردو دیئے مثال دن آ میرے ہاتھ چی بولو بولو دے وچ اس وقت کی ہے یہ روڑ کے وچ پیشاب چا پاؤ گلاس ہوئی ہے جب پیشاب پہ جانا ہے پلیت ہو جائے گی کوئی زبان ہے کوئی زبان الفاظ برتن الفاظ برتن جو مضمون پہ ہے او دے وچ تعلیم ہوے مدینے دے تاجدار ہے بنسی بابا فرید جی دے در تعلیم ہوا بھی بنتی دلہ بھی بنتی بئیمان بنتی سارا کچھ بنتی پتہ نہیں ہے دھرتی کم قائم ہے اور قہر تاب سٹنا اس قوم ایڈی مردہ قوم بچ نہیں سکتی ہوں یہ نہ سمجھی ہونے بتیاں گڈیا سارا کچھ ایویں رنا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 کیوں سمجھ لین کے اگوان کافر ہی ایڈا اندر مومنٹ نہیں ہوں پتا نہ لگے جنوب ایمر نہ ہوسلمان نات خون م جو مرضی کفر بکی جان نہ قوم کو پتا لگتا ہے نہ بولنے والوں جہاں کی تعلیم ہی ایڈے وفر دی ہے پڑھ رہے ہیں پیسے ہاتھوں لاؤ فیساں بھی دمان بھی دارا کچھ در کیوں نہ برباد ہوے کس کھاتے دارہ سجنا قسم خدا دی کر کے آلہ میرے رب دا قرآن غلط ہو سکتا نہیں اللہ جی گل کر میں تینوں اللہ د قرآن مستفا دا فرمان کبھی بدل سکیلا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 میں دسنا سی فرد پورا کر بیٹھا کیا ہنفی شیا پیر کمرید ہو سکتا ہے جہے اج دین یہ ہنفی پیڑ یہ شگرد بنے کھڑے ایڈے کفر سیکھتے پائے یہ ہوں پیر شیعا ہو جمدی ہو جی ہوئے سننی تو وہ کسی شیا کا کی وہ تو سننی ہوا تو دہڑی ہوئے کوئی جرم کردہ ہوئے کوئی خطا گنا ہوئے تو وہ پیر نہیں بن توجو نہیں فرمائی پر گھر پئی پی جی تو بزرگ فرما نے انہوں مرید کرنا حرام او دا مرید ہونا حرام مرید صرف اس دا ہو محمد پاک کا شریعت دو ترا دور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 جو سیون شریف جاتے ہیں اور اس پر اور جب جان جانے لگتے ہیں تو ناچتے ہیں اور سید بھی ایسا ہی کرتے ہیں یہ جی طریقہ صحیح ہے سیون شریف جانا حرام ہے سن لو وہ میلہ ہے نہیں سنی اتے جو زمانے دا کنجر کٹھا ہوتا رنا نچدیا ڈانس ہوتے ہیں کوئی نماز نہیں کوئی اتے روزہ نہیں کوئی فرد خدا دا نہیں ہر بے غیرت کنجر بندہ اتنے کٹھا ہوتا ہے جتھے دے کم ان کام محمد اتھے جانا حرام ہے اللہ دا ولی دربار نہیں ہوتا جب اتنے شریعت دے خلاف کم کام ہو دربار چھڈ کے تر جا کیونکہ اللہ دا ولی خرابہ خیرت ہوتا ہے جڑا جا دنیا ربی شریعت دے خلاف دیکھ کے گوارا نہ کرے وہ قدر چرچ گوارا کرتا ہے سجنا فریسو بھی کسے دا ہو جب اج میلے بن گئے اسے بدماشیاں پہ ہوتی رنڈیاں رنڈیا نے جو جہان کا کنر کٹھا ہویل لگا یہو جی تو اللہ دا ولی تنگ ہو کے تر اورس نہیں سمجھ لگی ہے دا اجے ہے کر کے جڑا ہے ایک چکر مار کے آوے تو جھنڈا رتہ کیجا چکر مارے جھنڈا کالا کر چڑھنا تیسرے چکر دل کالا ہو جائے دعوت اسلامی کے بارے میں آپ نے ایک دفعہ برا کہا تھا انہوں نے کیا برا کیا ہے میرا کیسٹا پیا اتنے کو کو تو کون نہیں کسی سنگھی کو پاک پتر مل جان تو اتو لے لو میں پانچ کیسٹا لائی سن سارا کچھ حقیقت دس دیا اس مسئلہ کے بارے میں کہ بغیر ہلالا کہ اپنی تلاک شدہ بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا جائید ہم نے سنایا کہ آپ نے ایسا کیا ہے ہاں؟ کیا بغیر ہلالا کہ اپنی تلاق شدہ بیوی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہد ہے ہم نے سنا کہ آپ نے ایسا کیا ہے دور دور دور دور دور, دور کو خنر بیٹھا ہے. <laughs> جڑا لوگ کی عزت واسطے جان تلی رکھ کے پورے ملک ٹکر للہ ہونا لاکھ کتنے بیٹھا مرن ٹبر جو آپ نے نو کے بھی میں تقریر کے دوران کہا ہے بیشتی دروازے کے بارے میں جو پہلے گزرے وہ بڑا سور میں نہیں آخیا جو پہلے گزرے وہ بڑا سور میں آخیا جی جڑے پہلے گزر دن گزرتے بڑے سور ہون ہوں کیونکہ حکومت دملہ پہلے نہیں ہوئے وہ بڑے بڑے وزیر گزر دن کے نہیں تو خنویر نہیں انویر خنویر خنوی دیتا ایمان جہے آخر ساڑی امان جا مرضی سمے اما نچھنا ٹھیک ہے آتی دروازے چ لکھ کے گنتی بڑا جنت مر سرگو کوئی جمناف شیطانوں سے لڑنا جہاد ہے ہر آج کے مسلمان جو علماء کرام کو کہے پرا کرتے ہیں جو پڑھنا چاہیے کیسے علماء کرام نے ایڈے دلے آلم ہوں کرام والا علماء کرام نہیں امے نے یہ کھنے آل میں آنا اللہ قرآن ہے جڑے تورات کتاب اللہ کی دتی جنا لئی پڑی پر عمل نہیں کیتا فرمایا کھوتے واگوں نے جڑے کتاب لبی فرتے معلوم ہوا بے بے عملو عملو عالم اللہ آلم کی انسان ہی نہیں آخیا کھوتا آخر ساری یہودیت بغیرتی سکھا دیتے پے نے یہ تفریح اور دلچسپی کا سمان ہے یہ عالم نے واجب نے اسلام آوے قسم خدا دیا وڈ وڈ کے کتے آ کے سٹی جائے تمجھنا جا ہزور کی شریعت بدلے حافظ کا مقام زیادہ ہے یہ درس نظامی کا سن ہاف پہلے تو سوال ہی بے وقوف کرنے حافظ کا مقام زیادہ ہے یا درس نظامی کا لکھنا دے تو یہ حافظ کا مقام زیادہ ہے یا درس نظامی پڑھنے والے کا یعنی عالم کا یہ نہ درس نظامی پڑھنے والے دا مقام زیادہ ہے نہ ہافز کا مستفا شریعت دو پہ عمل کرنے نالے دا کرے کا حافظ جہاں بخشیچے گا دس بندے بخشواوے گا جا من کارا میم فی ہے سوال آہو یوم جس قرآن پہ آمے بیما فی ہے جو کچھ قرآن دے وچ ہے اس نے کیتا ہواف جی ہونے دہڑی ہو فی تے پاوے پینٹ ٹوئے ٹبے صاف وکھاوے پینٹے ٹبے ٹے دستے نہیں ہوں ٹوئے ٹے اما واوے تائی سور پاوے آ جی میں سات پشتہ بخشواں اس رویمان لو آخ پہلو آپ چھٹے گا تو پچھڑے بخی چل گئے جب سائیاں تینوں لما پچھو تیڈی کا کی بن سی ڈیڈی کے وی گاؤ ج آسرا کیتی کلاس آئے تے آپ لما ہویا پیا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 جیل میں بند کیا جائے گا اور اس کے بارے میں بتائیں ہاں حوصلہ کرو بادشاہ جنہ تے بارے قانون یہ بنا دیتا ہے کہ جن کی مرضی ماں بھن جا ستا ہو سکتا روک نہیں سکتا جے لڑے گا مارے سو آپ اندر ہو سی. تے کھچ کے اس قوم دلہا کرنا ہے بئیمان کرنا ہے ہے انہ انہاں انہیں گھلو فیساں بھی معاف نے جڑا گھی لے گیا فیس بعد ایڈی قیمتی شاید لے گیا فیس کیوں نہ معاف کرو فائدہ میں نہیں آتا سونا قسم خدا کی کر کے آنا جانتے بھی کمبا کہا چھوڑی گھی جی دیا سٹ دے بھی پتر جی دیا کبرے سٹ دے मगर सकूल ना जान देर ना बोल देनी बेचारों क्यों सुना चाहते में चलू जा हल मेरा और गुण हगारो कख पता ना, ना हो बेईमान तना हो फिर तो नहीं होवेगा मुड़ भी एक दिन बख्शस ते हो जावेगी। اس زبردستی کریے بھی بنے بھی بن بے بننو سکھا پڑھا ادھر دکے اندر آؤ پر اپنے گلوں نے اندر کر دے سات مت آ گیا حسین بننا پڑنا ہے حکم نہ من میں شر لکھے سن سنا واج سامنے آ گئی وہ گل سامنے آ کی کوئی سوال پکڑتا پچھو ہے اچھا میں سکول چ پڑھیا لکھا اچھا ویسے گل ہے جی سکول رہ گئے نا تو اس قوم آکھنا ہے کلمہ بھی سکول پڑھایا انگریزاں پڑھایا میں جے سکول نہیں گیا مڑ پڑھنا کوال کرنا ہے جے کوئی بندہ آکھے یار تٹر چ نہیں گیا تو گسل کم کیتے چگل چگل نہیں پوچھ لگتی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 معلوم ہوا اردو زبان دے بناو والا ہی سکولی نہیں سکول ڈیڑھ سو سال دو سو سال تو نہیں خوشرو کتوں پر میں لکھا جگڑا پور نظم سننےشت میری پی موضوع بھی پہن خصوصاً انگریزی تعلیم مشائق کی نظر میں ارب عجم کے تمام مشائق اولیاء پیر پٹھان پٹھانا پیر سیال پیر مہر بریلوی اور عرب دے امام یوسف بن اسماعیل نبانی محدث کماری محدث زہد کھتری اس طرح دے عرب عجم دے فقیر کٹھے کر کے نقشبندی کی شیر ربانی جاننا شیر ربانی شیر ربانی دے حوالے ثابت کیتا ہے کہ دے دے ہے ہاں او سنو کیسٹ پین کوئی مائی دلال حوالہ غلط ثابت کرے میرا کیما کر کے کتے آگے تو سٹیا جی نہیں تے سمجھ لے چشتی کی کلا نہیں ہر والی میرے العالمین صدقہ اپنے حبیب کریم اپنے پاک ولیا حضور دارے گلاموں کا واسطہ ہی سانو زندگی اسلام والی موت ایمان والی ساری دنیا آخرت حضور کی شریت رحمت علی بنا دے اللہ اُن تھی جو کر بیٹھے تو تو معاف کر اگوں تو اسا معافی منگنے اور توبہ کرنے اگوں تو توبہ کرنے مولا جو دین سنیا استعمل کریں گے ہزور د کا سدکا سویرے کا بھولیا شامی گیارہ بجے ہم بھولا نہیں آتے اتنا آ گئے تیرے دربار دے صدقے معافی اللہ سان خبر ہے قرآن حدیث کہ عذاب تیرے اس وقت دنیا کے منڈلا رہے کوئی پتہ نہیں کیسلے دنیا کون ہوئی حضور دے دا صدقہ سانو اپنے ہر عذاب تو محفوظ ہوں ہر عذاب تو محفوظ ہوں اور اللہ دشمنان اسلام طاقتور نے اصل کمزور ہے تو حضور دے ددکے دشمنان اسلام میں تباہ کر مسلمان مزلوم کی امداد اصل مشکل ہے اجھے تا رب قادر ہے تو جو چی چکر حضور دے دا صدقہ ساری امداد ساڑی امداد آج کے اس روح نے ایک پچا نو یعنی یا نہیں سمجھ ہر کوئی نہیں دے سکتا سنا ہر کوئی سکتا قرآن سنا رہا بدماش بھی سنا رہا فاسک بھی سنا رہا بغارت بھی سنا رہا دلہا بھی سنا رہا سمجھا ہر کوئی نہیں سکتا وہ سمجھا صرف دادا صاحب ورگا فکیر سکتا جہے سینے سے رب نے قرآن اتاریا مرف پتاری وہ یعنی آج تو بھی پتہ لگ گیا جڑے لوگ کہ یار قرآن پڑھو اپنی اکلا سمجھ بڑا آسان ہے وہ بھی غلط ہے قرآن جھٹلا جٹلا رہے کہ قرآن سمجھنا ہے کدے جنے جل سمجھ ہوے ہم قرآن سنتے اور سمجھتے آج میرے نہ ابھی کسی فقیر کو سمجھ لیں گے تو جب سمجھ آئیے پھر عمل بھی آ جائے یاد رکھنا سمجھ تو بعد عمل ضرور سمجھ تو بعد بے عمل نہیں سمجھ تو بعد عمل ضرور اس آران دی سمجھ جب صحابہ دلان چ پائی اللہ دے محبوب نے تو عمل چلا گئے فوراً اسراپا قرآن بنا اِس قرآن چھڈیا اسی امانت نو نکرا اپنے نبی دی اج ادو قرآن تو جدا ہویا جدو قرآن کشتی چو باہر بندہ پیر رکھا تو کھڑا دریا ڈب کے جس وقت انسان نے نجات تو اپنے آپ جاتا کد گیا آفت تباہی دا حل کیشرہ اس قرآن چھوڑ کے تہوانہ تو اگے چلا گیا لوگ جانور بدتر بن گیا سی ساری بگ